آج کے سبق میں آپ سورہ قرائش کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لیشن قرآشن خوف پر ہوگا حروف مستعلیہ میں سے ہے ارا کے اوپر زبر ہے یہ بھی پر پڑا جائے گا اب یہاں شین کے نیچے دو زیر تنوین ہے لیکن جب وقف کریں گے تو یہ شین ساکن ہو جائے گا یہ تنوین اس صورت میں آپ پڑیں گے جب کہ اب اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملانا چاہیں گے تو پھر قرآن شین ای ہوگا لیکن جب وقف کرنا تو اس وقت شین ساکن ہو جائے گا اور دوسرے یاد رکھیے کہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ اور اس حصے کو تینوں کو ملا بھی سکتے ہیں اگر اعوذ باللہ علیحدہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کو اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں یا تینوں کو اعلیٰ علیحدہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بسم اللہ اس صورت کا حصہ ہے لہذا بسم اللہ پہلے ضرور پڑھیں گے جب آپ اس سورت کو شروع کریں گے فی فی ایلا فی ہم رحلتش شتائی رحلتش شتائی اور آ کے نیچے جب زیر آئے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں اب یہاں مد ہے مد متصل بڑا مد ہے لازمی پانچ حرکات کے برابر آپ اس کو اوپر کی طرف کھینچیں گے رحلتش شتائی رحلتش شتائی رحلتش شتائی وصفیف وصفیف وصفیف یہاں آیت ختم ہوتی ہے فا ساکن ہو جائے گا لیکن یہاں ان دونوں وقوف میں وسوائیک بھی ہے اور اس سے پہلے قریش بھی آیا یا ساکن کے پہلے زبر ہے اس کو کہتے ہیں یا لین یا واول بھی جہاں بھی آ جائے تو یہاں وقت کی صورت میں ایسی صورت ہے کہ اگر آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے تو زیادہ بہتر ہے ویسے آپ دو الف یا تین الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں فل یا ابود رَبَّ ابود رَبَّ دور آپ ہوگا اس لیے کے اوپر زبر ہے رَبَّ حاد البعیت حاد البعیت یہاں تا ساکن ہو جائے گا آیت ختم ہو رہی ہے حاد البعیت حاد البعیت اب یہاں دیکھیے پیچھے آیت ختم ہوئی لیکن یہاں الف خالی ہے اور لام مشدد ہے مشدد یا مجزوم حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا جب تک اس سے پہلے متحرک کوئی اور حرف نہ آئے اس لیے یہاں الف پر ہم زبر لائیں گے اور اس کے ساتھ ملائیں گے اگر تو پچھلی آیت اس آیت سے ملاتے تو حاض البائیزی ہوتا لیکن وہاں وقت کیا لہذا یہاں ہم اللہ پڑھیں گے اطعامہم وی اطعامہم یہاں مد ہے منفصل اس کو آپ تین علیف کے برابر طویل کریں گے آ تو آم تو ایک تو اس کی صفت ہے کہ یہ موٹا پڑا جاتا ہے دوسرے جب ساکن ہو تو قلقلہ ادا کرتے ہیں اب یہاں میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے یہاں ادغام کریں گے غننے کے ساتھ آ تو آم آم جو اب دیکھیے ہم نے وقف کیا علامت ہے پانچ کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قائم مقام دائرے کے ہوتا ہے لیکن اوپر لا لکھا ہوا ہے لہذا یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے وقت کی صورت میں جو پڑھیں گے لیکن جب ملائیں گے تو پھر یہ تنوین جب باؤ سے ملے گی تو ادغام ہوگا غننے کے ساتھ من... یہاں نون پر اقفا ہے یہاں نون پر اقفا کون سا ہے حقیقی نون کے بعد حروف اقفا میں سے جیم آ رہا ہے من جوعوا امنهم من جوعوا امنهم وآمنهم من, وآمنهم, وآمنهم, من, وآمنهم, من وآمنهم من خوف وآمنهم ميم ساكنه اس کے بعد میم متحرك یہاں ادغام ہوگا گننے کے ساتھ من نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے لہٰذا یہاں اظہار حلقی ہوگا فا ساکن ہو جائے گا اس لیے کہ یہاں صورت بھی ختم ہو رہی ہے بھی اور آیت بھی من خوف من خوف من خوف من خوف اب آئیے اس کی تلاوت کی طرف سب سے پہلی دو آئے سجاد آپ پڑھ کر سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قرائش شاباش علاشا بہت اچھے اگلی آج کی تلاوت محبوب آپ کیجیے بالکل صحیح اگلی آج کی تلاوت محمود آپ کیجیے شاب آج کے سبق میں آپ سورت الفیل کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں